محترم مجاہدین اسلام انصار و مہاجرین اور تحریک اسلامی طالبان پاکستان کے رضاکاروں فدائیوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج جو جہاد پاکستان کی سرزمین میں پاکستانی حکومت اور پاکستانی فوج کے خلاف جاری ہے یہ ایک عظیم جہاد ہے اور اس عظیم جہاد کا مقصد بھی عظیم ہے اس عظیم جہاد کا عظیم مقصد شریعت یا شہادت ہے ہم اگر زندہ رہیں گے تو شریعت کی خاطر زندہ رہیں گے اور شریعت کی خاطر اس جہاد کو کرتے ہوئے اللہ سے شہادت مانگ کر اس دنیا سے رخصت ہوں گے جس مقصد کے لیے لال مسجد میں ہماری بہنوں نے ہمارے بھائیوں نے علماء و طلباء نے اپنی جانیں قربان کر ڈالی ہم بھی اسی عظیم مقصد کے لیے یعنی شریعت یا شہادت کے لیے تحریک طالبان پاکستان کے رضاکار جہاد میں مصروف ہیں آج اس عظیم جہاد کے خلاف منافقین پروپیگنڈوں میں مصروف ہیں ریڈیو پروپیگنڈوں میں مصروف ہیں ٹی وی کے چینلز پروپیگنڈوں میں مصروف ہیں اخبارات پروپیگنڈوں میں مصروف ہیں کہ پاکستان اسلامی ملک ہے اور پاکستان کی فوج اسلامی فوج ہے اس کے خلاف جنگ کرنے والے مستین ہے اور اس کے خلاف جنگ کرنے والے باغی ہیں لیکن یاد رکھو اے اللہ کے بندو اے مجاہدین اسلام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آشفوں اے اسلام کے فدائیوں آپ جہاد میں مصروف ہیں یہ منافقین جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں پاکستان اسلامی ملک کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں پاکستان اسلامی ملک نہیں ہے پاکستان کافر ملک ہے یہ دارالحرب ہے دارالاسلام ہرگز نہیں ہے اور جو لوگ پاکستانی فوج کو اسلامی فوج کہتے ہیں یہ پروپیگنڈے میں مصروف ہیں یہ غلط پروپیگنڈے کرتے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم کر کے مسلمانوں کو بے گھر کر کے اور مسلمانوں کا قتل عام کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہوئے نہیں شرماتے ان فوجیوں کے خلاف ہماری جنگ عظیم جہاد ہے غزوہ ہند کی مسداق ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من امتی اللہ من النار دو گروپ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے تائے فتن ہند الحن و طئے فتن تکون سبنی او اوکما قال علیہ السلام یعنی ایک گروپ وہ ہے جو کہ ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گا اور ایک گروپ وہ ہے جو کہ علی عیسیٰ علی سلاسلام کے ساتھ لشکر میں ہوگا ہم اس وقت جس جہاد میں مصروف ہیں یہ جہاد کسی اسلامی ملک کے خلاف نہیں ہے یہ ڈیموکریسی نظام کے خلاف ہے یہ جمہوریت کے خلاف ہے پاکستانی حکومت کے خلاف ہے پاکستانی فوج کے خلاف ہے ہم پاکستانی عوام کے خلاف نہیں ہے ہم خود پاکستانی ہیں ہم پاکستان کے باسی ہی ہیں پاکستان کے اولاد ہیں تو پاکستان کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے یہ وطن اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے بزرگ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے تلے اس ملک کی آزادی مانگ رہے تھے آج ہم اسی مقصد کو عملی جامہ پہنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں الحمدللہ ہمارے مجاہدین فدائی حملوں میں مصروف ہیں الحمدللہ ہمارے مجاہدین بہترین عملیات میں اور گوریلا کارروائیوں میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی مشقتوں کو قبول فرمائے ان برف پوش پہاڑوں میں اور سخت ترین ہواؤں میں اور اس طرح کی بھوک و پیاس کی حالت میں آپ لوگ اس جہاد میں مصروف ہیں کمزور نہ ہو جانا حوصلہ نہ ہارنا اگر ہمارے عمرا شہید ہو جائیں اگر ہمارے خماندانات شہید ہو جائیں اگر ہمارے راہبر شہید ہو جائیں تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے ہم اللہ کے بندے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی یہ دین قائم ہے ہم نے اس جہاد کو اس کے عظیم مقصد تک شریعت یا شہادت تک پہنچا کر دم لینا ہے میرے محترم دوستو مجاہدین ساتھیوں الحمدللہ للہ آج یہ جہاد پاکستان کے ہر ہر قریے میں ہر ہر بستی میں اور ہر ہر کوچے میں الحمدللہ اس کی آواز پہنچ چکی ہے اگر پوری دنیا ہمارے خلاف متفق ہو جائے تب بھی ہمیں اپنے عزم سے اور اپنے حوصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے ہمیں ان کے جاسوس تیاروں سے نہیں ڈرنا چاہیے ہمیں ان کے بمبار تیاروں سے نہیں ڈرنا چاہیے ہمیں ان کے ٹینکوں اور ان کے مختلف اسباب و آلات سے نہیں ڈرنا چاہیے الحمد اللہ تعالیٰ لوگوں سے راضی ہو اللہ تعالی آپ لوگوں کو خوش رکھے کہ آپ لوگ ان تمام مشکلات کے باوجود اور دشمن کی قوتوں کے باوجود آپ حضرات میدان میں ثابت قدم ہیں اللہ تعالی آپ حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے میرے محترم مجاہد ساتھی الحمدللہ الحمد آج بھی قرم ایجنسی سے یہ خبر آئی ہے کہ ساتھیوں نے فوجیوں کے مورچوں کو قبضہ کیا اور وہاں سے تقریباً ایک ٹرک کے برابر سامان ان کو غنیمت میں ملا اور جو غنیمت وہ نہیں لا سکے انہوں نے اسے آگ لگا دی الحمد اسی طرح جنوبی وزیرستان میں بھی بروان اور شوال اور مختلف علاقوں میں ایک ایک وغیرہ کے علاقوں میں الحمد اچھے عملیات ہو رہے ہیں اور اچھی کاروائیاں ہو رہی ہیں ہمیں اپنے حوصلہ مضبوط رکھنا چاہیے ہمیں اللہ پر توقل اور بھروسے کو احکام کرنا چاہیے ہمیں اپنے عظم و ارادے کو مضبوط کرنا چاہیے ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُ اللہ جل جلالہو کا ارشاد ہے يَا ایوہَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو ان تنصروا اللہ ينصركم و يثبت اقدامكم اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا وہی سب اور تمہارے قدموں کو جما دے گا اور کافروں کو واضل امالحم اور کافروں کے لیے ہلاکت ہو اور بربادی ہو اور ان کے اعمال ضائع ہو یہ اللہ جل جلال کے ارشادات ہیں اور اللہ جل جلال کے وعدے ہیں بنصر اللہ یہ انسرم شاہ وہ اللہ الرحیم اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہے امداد کرتا ہے ای اللہ فلا غالب الحمد اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی تمہیں ہرا نہیں سکتا کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا کوئی بھی تمہیں شکست نہیں دے سکتا میرے دوستو مجاہد ساتھیو نوجوان فدائیو ہمت نہ ہارنا کوشش کرتے رہنا آگے کی طرف بڑھتے رہنا یہاں تک کے شریعت قائم ہو جائے یا شہارت ہمیں نصیب ہو جائے Bye-bye. اور اللہ تعالی جب ہمیں شہادت نصیب کر دے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت ہمارے لیے نہیں جنت کی نعمتیں حور و غلمان تمہاری منتظر ہیں اللہ کی طرف بڑھو اور اللہ کی جنتوں کی طرف پیش قدمی کرو اور ان سنگروں کو اپنے توپ اور اپنے اسلحے سے انہیں آباد کرو ان فوجیوں کی کھوپڑیوں کو اڑا دو ان کو قتل عام کرو ان کے اعضا کو کاٹ کاٹ کر رکھ دو ان کو زندہ پکڑ کر ذبح کرنے سے پہلے خوب خوب سزائیں دو اور ان متدد کو ایسے ایسے طریقوں سے قتل کرو کہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے نہ ہوں فی الحال فشر بھی اللہ جل جلال کا ارشاد ہے اگر تم ان کافروں کو جنگ کی حالت میں پکڑ لو اور ان مرتدین کو تم گرفتار کرو فشر بھیم تو انہیں ایسے طریقے سے سزائیں دو من خلفََ الحمد کروں جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں تاکہ ان کے لیے درس ہو جائے ان کے لیے نصیحت ہو جائے جو اسلام آباد میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے درس ہو جائے کہ ان کو اس طرح قتل کرو کافر بھی ڈر کر رہ جائے یاد رکھو کہ کافر اور مرتد میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے ان مرتدین نے ہمارے اوپر جو ظلم کیے ہیں پاکستانی فوج نے جو مجاہدین کو ظلم کیے ہیں اور مجاہدین پر جو بمباریاں کی ہیں مجاہدین کو جو امریکہ کا شکار بنا دیا ہے امریکہ کے لیے مجاہدین کو غنیمت بنا دیا ہے ان کافروں کو اور ان مرتد فوجیوں کو ایسے ایسے طریقے سے قتل کرنا چاہیے کہ دوسروں کے لیے بھی عبرت ہو اس لیے میرے دوستوں کوشش کیجیے آگے بڑھیے اور اللہ سے مدد مانگیے ہمت نہ ہاریئے حوصلہ بڑھائیے حوصلے کے ساتھ ان کے مورچوں پر حملے کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے امداد مانگتے ہوئے ان پر زبردست انداز سے حملہ کیجیے ان شاء اللہ نہ سرمن اللہ وہ قریب نہ مدد اللہ کی طرف سے ہے اور فتح نزدیک ہے وہ بشیر المومنین اور مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے میرے دوستو آپ حضرات اہل ایمان ہیں ایمان والے ہیں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے ولا تہین سستی مت کرو ولا تحزنو اور غنگین مت ہوا کرو وانتم الاعلون اور تم ہی غالب رہو گے انکنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہم ایمان والے ہیں اور ایمان کی خاطر ان کافروں سے لڑ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر واللہ غالب على امره ولیکن اکفر الناس لا يعلمون اللہم صلی وسلم على سیدنا محمد وعلا آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رحم الراحمين